اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لئے اور انقرب تم سے پوچھا جائے گا